أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري صدق الله العظيم آج کا سبق انشاءاللہ سورہ اللہ صورت کی آیت نمبر تراسی سے شروع ہوگا ان آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں وما آجل کانکھوں میں کیا موسا اور اے موسا علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر آپ جلدی کیوں آئے ہیں اللہ جل جلالہ نے موسا علیہ السلاۃ کو تورات کتاب دینے کے لیے تور نامی پہاڑ پر بلایا تھا اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اپنی قوم میں سے بھی کچھ لوگ اپنے ساتھ لے کر آئیں تو موسا علیہ السلاۃ والسلام اپنی قوم کے لوگوں سے آگے نکل گئے اور قوم کے لوگ پیچھے رہ گئے تو اللہ جل الح نے موسا علیہ السلاۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ جلدی کیوں آئے ہو آپ نے اپنی قوم کو کیوں چھوڑ دیا ہے اپنی قوم کو چھوڑ کر آپ جلدی کیوں آئے ہیں کلا ہوم اولا یہ الا فرمایا کہ وہ تو یہ آ رہے ہیں میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں وہ وہاں جلدی تردا اور میں جلدی اس لیے آیا ہوں اے میرے اللہ تاکہ آپ راضی ہو جائیں آپ کو راضی کرنے کے لیے میں نے جلدی کی ہے قال فنّا خط فتنہ قوم کا ممبادق اللہ جل جلال فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے ایک مصیبت میں گرفتار کیا ہے وہ میری اور ان کو سامری نے گمراہ کیا ہے سامری ایک جادوگر کا نام ہے فرج آمو سا قومی غدبا نہ صفا علیہ وسلام وہاں کتاب لینے گئے تھے جب یہ واقعہ سنا تو پریشان ہو گئے اور فوراً اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے غدبا غصے میں اصفا پشتاتے ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے سلاۃ وسلام نے انہیں کہا کہ کہ اے میری قوم کیا اللہ نے آپ لوگوں کے ساتھ اچھا وعدہ نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ لوگوں کو کتاب دے گا فتح کیا انتظار کی مدت زیادہ لمبی ہو گئی ہے ام عورت تمہل ابم رب یا تم نے یہ چاہا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے تم پر اس کا عذاب نازل ہو فخلف تم مویدی تو تم نے مجھے جو وعدہ دیا ہے اس کے کی خلاف کیا یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے تو تمہارے لیے وعدہ کیا ہے اور میں کتاب لینے گیا ہوں تو تھوڑا انتظار کیوں نہیں کرتے ہو خالما اخلف نامہ عید کبھی یہ بن اسرائیل قوم جو کہ گائے کے بچڑے کی عبادت میں مصروف تھی سونے اور چاندی سے انہوں نے ایک گائے کا بچڑا بنایا تھا اور اس سے آواز آیا کرتی تھی تو وہ سب کے سب آواز جب آتی تھی تو سجدے میں پڑ جایا کرتے تھے نعوذ اللہ مسا علیہ السلط وسلام نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی تو وہ کہنے لگے ماں اخلف نامویدہ کبھی ہم نے اپنے اختیار سے آپ کو جو وعدہ دیا تھا اس کی خلاف ورزی نہیں کی ہے یعنی ہم نے اپنے اختیار سے وعدہ خلافی نہیں کی ہے قوم لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ فراونیوں کے زیورات لے کر آئے تھے پہلے پڑھا تھا نا ہم نے کہنی اسرائیل نے فراؤنیوں کو یہ کہا تھا کہ ہم عید منانے جا رہے ہیں تو عید منانے جا رہے ہیں تو کسی نے چوڑی مانگ لی ہے کسی نے بالی مانگ لی ہے کسی نے کیا مانگ لیا ہے آپ فراونی تو مر گئے نا اب یہ کس کو دیں گے تو سامری نے ان کو کہا کہ یہاں آگ جلاتا ہوں تم سب اپنے اپنے زیورات چوڑیاں بالیاں زنجیرے وغیرہ جو کچھ ہے وہ یہاں لے کر آؤ اور اس آگ میں ڈال دو اس نے بھی ڈالا تو ان زیورات کو پگلا کر اس نے ایک گائے کے بچڑے کی شکل بنائی وَلَاكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا لیکن ہم اپنے ساتھ لے کر آگئے تھے فرعونیوں کے زیورات سو ہم نے وہ پھیک دیا فَكَذَلِكَ أَلْقَ السَّامِرِي اور سامری جادوگر نے بھی پھینکا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجِلًا جَسَدًا لَهُ خُوَار پھر بنایا سامری نے اس سونے سے پگلے ہوئے سونے سے ایک بچھڑے کا جسم ایک بچڑے کی شکل بنائی لہو خوار اور اس بچھڑے کی آواز آتی تھی آواز اس لیے آتی تھی کہ اس کا جو پچھلا حصہ تھا وہ کھلا ہوا تھا وہاں سے ہوا آتی تھی اور یہاں سے پھر بہت ہی اور عجیب قسم کی ایک آواز آتی تھی خالی ہے نا اندر سے وہ تو مٹکے کی طرح ہے فقال وحاد الکم علاء موسا تو لوگوں نے کہا کہ تم لوگ کا خدا تو یہ ہے اور یہ موسا کا خدا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فن لیکن موسا علیہ السلام بھول گئے ہیں ان کا خدا تو یہاں ہے اور وہ وہاں پہاڑ پر گئے ہیں خدا کو تلاش کرنے نعوذ باللہ یہ اس طرح کی ایک بدبخت اور سرکش قوم تھی وہاں دیکھو فراؤن کے ظلم سے اور مصیبت سے نہیں نکل پا رہی تھی اور یہاں اب تھوڑی سی آزادی مل گئی ہے تو یہ شیتانیاں شروع کی چھ لاکھ لوگوں میں سے تقریباً بارہ ہزار لوگ صرف سیدھے رہ گئے تھے جنہوں نے اس بچڑے کی نہ تو عبادت کی اور نہ تو وہ نزدیک گئے اس کے علاوہ جتنے تھے پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار لوگ سب کے سب اس بچڑے کی عبادت کر رہے تھے کچھ تو مکمل عبادت کر رہے تھے اور کچھ لوگ شک میں پڑ گئے تھے کہ خدا تو یہ ہے تو اللہ جل جلال فرماتا ہے افلا يرون اللہ قولا یہ کتنے احمق لوگ ہیں یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ بت ان کو کسی بات کا جواب تک نہیں دیتا ہے وہ تو بات تو نہیں کرتا ہے نا ولا کلحمدراہوں اور نہ ہی لوگوں کو کسی بھی قسم کا نقصان یا فائدہ پہنچانے کا اختیار اس کے پاس ہے یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں کیسے احمق لوگ ہیں کیسے نادان لوگ ہیں کہ اس طرح کے ایک بت کی عبادت کرنے لگ گئے ہیں جو نہ تو بات کر سکتا ہے نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے خود انہوں نے اپنے ہی زیورات کو پھینکا ہے اور اس سے ایک بت بنایا ہے اور آپ اس کی عبادت کرنے لگے۔ وہ اللہ جس نے ان کو غلامی سے نجات دی جس نے ان کو فرعون سے بچایا جس نے ان کو سمندر کے درمیان راستہ بنا کر دیا یہ اتنی جلدی اس کو بھول گئے یہ قوم اس طرح ایک سرکش قوم تھی انشاء ان آیات سے متعلق جو تفصیل ہے وہ کل پڑھیں گے وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد آلہ الہ الا انت سبحان کلّق ارشد